اللہ تعالیٰ بنتا رہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کا ایسا نہیں کہ وہ نمی تلاش کرے مدارس کا فتنا ہے کہ وہ دو چار کوٹیاں سی دیا پڑھا کے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 براہ رات میری گل ہوئی تو فون سافٹ بیٹھے سات راول پڑی والا سمجھو سنائی گل ملا ملائی میں جناب تاریخ پیش پری یار میں گل کی حس ل میں دسیا مانا ہاں مانا مانس مانس ہے سارے جی جی جی کافر جی مانا کمبا کرنا مرتا بہنا جا منور آ جائے پھر مخلوق ہی Hey. محتاج, محتاج, محتاج, محتاج الخل اللہ مخلوق اللہ کی محتاج ہے پاپ فرمایا ان اللہ غنی تمل فخرا بے شک اللہ پہ پروا ہے تم محتاج ہو ہی محتاج ہونا اللہ, اللہ تعالی محبوب بیان فرمایا تعلا جدو کا جاد مانا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 بھائی ڈاکٹر آصف دجالی ورگا پیر منگا تو ہوں پیر کی لانت تھلے حال مریضوں کا حالات سوچنا پی تو بزرگ جگر میاں فٹ دیا لانت ہوئی فرنگی کا سکول بچا رہا اللہ تعالی شان کچھ نہیں سمجھ رہا وہ تار تار ہو رہی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 اچھا دلہل لیا بزرگوں دلہل لیا گل کرانا فری شرما تو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 Oh. جی کرے بولو جنا چی کر جی کرے جی کہ بولو بولو بول، بولنا چیر نہ بولو جسل جی نہ کرے اسلے بولو جسل جی کرے گا نے نفس کر رہا بیٹھے بھی کہڑے نہیں بلو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 تو مرتبہ نقص ادھر جانا تا کر کے وہ جی دین کی ضرورت تو پوری کر رہا تا احلیت۔ احلیت احلیت احراب احراب نا بسی ویک کی طاقت صحیح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 کر یہ چکر بے وقوف آج تک یہ سمجھ نہیں اسلام ہے۔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 کہ کافر بے ہے بے بےکل ہے جی ہوں مومن بھی بے, بے پھر کافر اکال مومن فرق کی دیا اس واسطے ہوں ویخو کہ کافر بے اکال ہے لیکن وہ مطالبہ کرتا ہے کہ یار تھی اپنی چھٹی تک بھی نہ رکھو میری رکھو تعلیم قانون تہذیب تاریخی پیمانے تک بھی وہ نی پیا چڈ دئی تھی اپنی نہ رکھو یہ اصلان وہ بوت پرست خدا پرست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 سچا <ścère> خدا جھوٹا خدا دو نام ایک اچھا اپنے خدا نہیں رکھا رکھا کہ نہیں رکھا نہیں خدا ہوا خدا بدت کروی بدت کرو ہوں یہ فرق جدو ختم ہو جا سی ایمان ختم یہ فرق کر سو ایمان ترم قائم تھی جی فرق گیا تو ایمان ہی گیا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 تو مٹائی بیٹھا یہ فرق تو رکھنا ٹوٹے تو سچے خدا نام ہر شہر مخلوق دیکھو شیطان ویچے جنات وچن حیوانات وچن سور ویچن سب تتو ہر چیز اے مخلوق ہے نبی ویچن رسول ویچن گلیح ویچن مسلمان وچن کافر جاہل مرتد فرون نمروت اے ساری مخلوق ہے ہوں تصو مخلوق فرق نہ کرو آخو ساری مخلوق برابر ہے ختم، ختم ایمان ختم. ایمان رکھتا ہے، کوفر مراد کوئی فرق نہیں رکھتا کوفر نہ حلال حرام کا فرق نہ انہوں آداب بے ادبی کا فرق نہ غیرت بے غیرت کا فرق نہ پردہ بے پردی کا فرق میں فرق رکھنا ہی نہیں فرق تو رکھنا اسلام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 اگر ان دا باپ صحیح ہے تو ان کو hmm. تو نہیں چلیا تو پیر بنا بیٹھے بادام پیر ہوا مالی پیر ہود جا بلی ملے باہ مال متاثر او بھی تو پیر ہے ایک پیر دا پتر نسبت لگ گئی پیر دی پیر دے خلاف عمل او بھی تو پیر ہے اللہ تعالی عنہ بادشاہ پے امیر تو گریب کا ویف جی سواری اونٹ سواری پے اگوں ماری آ گیا نوکر ہوں بادشاہ کسرا, کسرا دے اوتھے پیش ہو گیا چار شاہیے نوکر دی. بادشاہ شاہی دیکھو عمل سبحان اللہ عمل نہیں پیا جانا سران نے جو کہہ دتا ہے میں تمہیں عمل دے ذریعے پرکھنا آکھو آخو ایمان لے ایسے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 بن گیا نام شریق خدا کو نہیں مابو خدا آخر پا کی مابو نے باطل لکھا گئے معبود، معبود، صرف فرق آنا نہیں میاں جھوٹے کافرے بہت نسبت دیسو پتا لگ سی یار وہ جھوٹ سچا کوئی ہو تو جھوٹا کوئی ہو سچ ملایا گیا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 جی فرق دے مومن دا شریف دا غیرت مند بےغیرت کا یا ہوں ایک مشورے ختم تھی ویکو ترنا کوفر تے ایسا کچھ نہیں سمجھتا بھی ووٹ کچھ ہے نی ووٹ سب کا برابر مشورہ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 اور چار فرشتے مڈ کتاب ایک سو چار کتاب ایک سو چا چار, باہن چار باہن باقی صحیح حیر دی ایک کتاب ہے کلام لیکن قرآن امر کتاب ہے بڑی سبحان سبحان اللہ اللہ کتاب کتاب اندر فرق نکلا کہ اللہ کی کلام ہے وہ بھی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 ایک نہیں من لا کوانی امانتا قرآن دستا امانتا سارا دماغ دستا امان آتے امانت آ